الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مشكورات ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حتى تقاتيه ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نسح واحدة وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ورساءا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولنا شديدا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 وكل بدأتنا ضرالة وكل ضرالة في النار فأعوذ بالله السميع دليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل يا عبادة الذين أصرفوا على أنفسهم لا تقنقوا من رحمة الله إن الله يغفر الظنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم مهترم سامئين حادری مسجد نوجوان ساتھیوں بیوی ماں اور بہنوں ہم نے آف اضرات کے سامنے خطبے کی مناسبت سے سورج زمر کی میں نے بڑی مشہور اور معروف آیت کی راوت کی ہے اور آج انشاءاللہ اسی آیت کی روشنی میں گفتگو ہم کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے رب العالمین نے اس آیت میں مومنوں کو اور ہر کلمہ کو ہر گنہ ہر مجرم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے متعلق اچھا گمان رکھا جائے کبھی اللہ تعالیٰ کے متعلق کسی بھی قسم کی بدگمانی نہ کی جائے اللہ رب العظین رحمان ہے رحیم ہے غفار ہے ستار ہے اللہ رب العالمین کبھی کسی بندے کے بارے میں یہ نہیں پسند کرتا کہ میرا بندہ مجھ سے مایوسی کا اظہار نبی عرحی شام کرنا تو مصرب احمد بن حمبل کی روح آپ نے ساتھ مرا اے رو گو ماں اے تو ماں پیا اے رو گو قرآن پانچ آئے پورے ہُنر کیش رف عن انفسهم لا تک رسو مرحمۃ اللہ امر جميعا بن مح الغفور الرحیم اللہ تعالہ مجھے پوری دنیا آسمان کی پوری چینے پوری دولت پورا کرانا بادشاہت اگر اللہ تعالیٰ مجھے دے دیتا آج پر اللہ کی قسم مجھے اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی خوشی اس آیت کے نادل ہونے پر ہمیں ہوئی ہے دنیا و ماں پی آیا اللہ تعالیٰ نے یہ آیت ہمیں جو عطا کی ہے جس میں ہمارے انتوں کے لیے اللہ رت العالمی نے اتنی بڑی سنائی ہے اگر کائنات پوری ہمیں مل جاتی تو ہمیں اتنی خوشی نہیں تھی جس میں اس ایک آئن پر کیوں آپ رحمت للعالمین ہیں نبی علیہ السلام اسلام کے بارے میں آتا ہے گفتار مستا نے ایک مرتبہ کہا یا محمد علیہ سلم آپ اگر سچے نبی اور پیغمبر ہیں ایک ہماری مراد پوری کر دیں ہماری ایک اپیل قبول کر دے ہم سارے لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں آپ اپنا بولے کیا ہے کہا یہ صفا پہاڑی کو سونے کی بنا دے تو آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے نہ اللہ کو ضرورت نہیں آپ اللہ کا راجتے ہیں یہ سفا پہاڑی جو ہے سونے کی بنا دے اور بنا کر کے ہم دے دے ہم سارے لوگ کلپہ کرتے ایک ہی دن میں مسلمان ہو جائیں گے بات بڑی اچھی تھی اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل بھی نہیں نہ یہ سامنے دعا کیا ہے اللہ میری پوری امت مسلمان ہونے کے لیے تیار ہے بس اس کا ایک ہی مطالبہ ہے وہ یہ کہ سپا پہاڑی کو سونے کی بنا دے ساری امت ایک ہی دن میں مسلمان ہو جائے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے ہم دو چیزیں آپ کو بتاتے ہیں ایک یہ ہے کہ ابھی میں ایک منٹ میں یہ سپا پہاڑی کو سونے کی بنا دوں گا لیکن سونے کی پہاڑی بن جانے کے بعد اگر یہ آپ کی قوم کا کوئی انسان ایمان نہ آیا تو ایک لمحہ اس سے نہیں سوڑیں گے اس سے آگام نہیں ڈالے نظرا کر کے ہم نے سراویش کر دیجیے آپ اچھی طرح سے سوچ لیں یا دوسری چیز یہ ہے کہ آپ ہم کو ان کو چھوڑ دیں آپ اپنا کام کرتے رہیں انہیں دعوت دیتے رہے اسلام کی طرف دلاتے رہیں اور ہم نے ہمیشہ ہمیش کے لیے ان کے لیے توغا کا دروازہ کھلا رکھا ہے یہ جب بھی ان کے سمجھ میں آئے اگر مرنے کے پہلے से بھی भी میں سے کوئی بھی کرنا پہلے گا تو اس کی توبہ को قبول کر کے اس کے مسلمان اس کے اسلام کو کرنے کے بتائیں آپ ہیں مولہ یہی دوسری چیز ہمیں دے دے میرے زندگیوں کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھتے تاکہ میرے کو جب بھی شیشان سے آزادی ملے اور جب بھی اس کو ہوشائیں کرنا پڑے مسلمان ہو تو آج اس کے اسلام اور ایمان کو قبول کر لی اس وقت سے لے کر کے آج تک یہ اسلامت تک کے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رعایت نازی ہوئی حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ امام مسلم امام ترمی امام جس اور احمد بن حمبر محمد اللہ نے نقل کیا حضرت عبد اللہ ابن اباس ربی اللہ تعالیٰ نما کرنا شرک کا باپ شرک ان سے کچھ لوگ ان کا ان سے بال کروں انہوں نے پورے بھی کیا قتل و بارک بہت سارے قتل کر ڈالے تھے جیڑا کیا تو سیکڑوں عورتوں کے ساتھ انہوں نے مقابلہ کیا آخر میں یہ ایمان لانا چاہے تو ان کے گھر میں سے کام ڈال دیا بھائی تمہیں مسلمان ہونے تمہارے مسلمان ہونے سے کام اللہ کے ہاتھ معاف کرنے کا مقصرت کا کچھ مقصرت کی کچھ مقدار اور حجم تعین ہوگی تم نے سیکڑوں ختم کیا سیکڑوں بیوا کیا ہمارے بچیوں کو تم نے بتنا یہ اوکھا ہے تو ذرا بتاؤ اللہ تعالیٰ کتنا معاف کرے گا اللہ تعالیٰ کے آپ معاف کرنے کی حد وہ سوال ہو بھی جاؤ ایک اتنے بڑے بجر ہیں کہ جہنت تم کو جانا ہی جانا ہے یہ سوچ ایسے نے انہیں ایمان لانے سے روک دیا اور یہ ڈرایا کہ اتنے گناہ آپ نے کیا ہے کہ گناوں کو معاف نہیں کرے گا بس بیس پچیس معاف کرے گا جب بس ایک گناہ تمہارے دن میں جہنم میں ہے اے دیے جاؤ گے تو مسلمان ہو کر کے ماں باپ کو ناراض کرو قوم اور قوم و قبیلے کو ناراض کرو جب جہنم ہی میں جانا ہے تو ایسا کرنا پڑنے سے کیا فائدہ ہے ان کو برگرا انہیں بہتا رہا تھا لیکن ابولا عالمی کی ملی حرکت اور ان کا کے دل میں ایمان لانے کا جذبہ دے رہا تھا حرکہ چنگلہ مباحث حدی اللہ تالانما کہتے ہیں نبی اللہ تعالی ان کا پھروں کے دلوں میں تاج جہاز اور نبی الحمد لم کے پاس مکہ مقدمہ پہنچ رسول اللہ محمد سلم ہوئے رہسن آپ جو بات کہتے ہیں جس چیز کی طرف بلاتی ہیں واقعی وہ بہت عالی شان چیز ہے بڑی اچھی چیز ہے لیکن ایک بار بتائیں ہم نے اتنے گناہ کیے اتنے گنا کیے ہی اتنی فیوریاں ہم نے کر ہیں اور اتنے ناہک ہم نے خون کیے ہیں اگر ہم مسلمان آگے تو کیا اللہ ہمارے ان سارے گناہوں کو معاف کرے گا یا کہ نہیں کرے گا نبی میں جان دے گا ندی اور پاس پہنچے اس قسم کا اس کا من رکھا سوری جی یہ کرا ہے لا یاد البینت رحمت اللہ اے نبی ہمارے نبی آپ میرے ہی محبوب دنوں سے ایمان کا مکان ہے یہ توبہ کا مکان ہے مرتبہ ہے یہ انسان ابھی کروا نہیں لیکن ایمان ناری تا پیدا کیا اللہ نے اسی وقت کو اپنا بندہ بنا دیا وہاں <تصفح> میری بندوں سے کہہ دے میرا سکنا تم رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو انہیں دونوں جمین تمہارے ایک سو پتن نہیں سینکڑوں کتن ہزاروں بنا ہزاروں چوریاں ہزاروں بچیوں کو یہ بہت کے بناور تمہارے گناہ ہے لیکن یاد رکھنا اللہ کی مثلا اس سے ہر گنا ہے مایوس نہ ہو ان اللہ دونوں میں زمین اللہ ہمارے سارے گناہوں سے معاف کر دینا گا ان نہیں الرحیم سپور اللہ تارہ معاف کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے. امام احمد بن حمر رحمت اللہ میں نقل کرتے ہیں حضرت امرسر ہیں یہ کہتے ہیں ہم لوگ مجلس پتنے میں, میں ایک انسان آیا اللہ جانا بوڑھا ہوا ہے پیسے شیخ ان کبھی بڑا بوڑھا ہو چکا ہے لیکن میرا ایمان کا جذبہ پیدا ہوا پرست ہے کوڑنے والا ہے جانی ہے چوریاں کر چکا ہے اپنی پچھلوں کو زمین میں دفنا رکھتا ہے اور دکھا چکا ہے آیا اور کہتے ہیں اتنا گنرا ہو گیا تھا اور سیدھا چل نہیں پاتا تھا ہاتھ میں رکھا ہے اور محمد آپ بتائیے اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا اللہ رسول نے فرمایا ہاں اگر دل سے تم نے توبہ کیا تو اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گنا معاف کر دیا اس کو یقین نہیں پڑا ہے یار اللہ کیا سو ہم نے آج بجا کی ہے کیا اس شرک کو بھی اللہ معاف کر دے گا آپ نے کہا اے شرک کرنے والے تمہیں جس نے ساری زندگی مندروں میں خود کو کھانے میں گزار دیا ہے اگر کدیل سے تم نے توبہ کر لیا تو اللہ کی کسرت اللہ شرک کو بھی مع دے گا اللہ شاف کر دے گا اللہ کو معاف کر دے گا فرمایا تھا کیا اس بات میں کرتا ہوں کہ اللہ کا یہ بات اکیلا ہے کہ نہیں آپ نے پوچھا اللہ توبہ کرتا ہے شرق سے، شرق دل کے ساتھ ایمان لاتا ہے لا کہتا ہے اس نے کہا بڑا یار تو انہ کہا کھڑے اللہ کر دیتے ہیں کیا کھڑو اللہ اللہ کو رسولوں گا آپ اسی اللہ کے بھیجے ہوئے اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کے پچھلے سارے اللہ نے مات کر دیا میرے بھائی تو ہی گر کرتے لیکن علاقہ سال تھا اللہ مان ہے اسی لیے کتنے گنےگار زندوں کے لیے تو دنیا آپ خدا رکھتا ہے انسان اپنے گناہوں کا احساس کر لے اور اسے اپنے شرائن کا کیا پیدا ہو جائے اللہ عمین کے سامنے رجوع کرے سکھ کے دل کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ اس کے دلے پچھلے سارے ساہوں کو معاف کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہم سب کو اللہ تعالیٰ موہیت اور اس کے سنت بنائے اللہ تعالیٰ توبہ کرنا واضح بناؤ میرے بھائی لوگ اللہ تعالیٰ کے مطالب حسن دن رکھنا اور حسن بند رکھنے کا مطلب یہ ہے آپ اللہ کی فردا بہت جاری آپ گراہوں سے اپنے آپ کو بچائیں اور یہ اللہ پر ہونے والا تھے ان قبول کرے گا آپ کو یہ ہونا چاہیے ہم نے عبادت کیا اللہ ہماری عبادت کو ضرور قبول کریں گے اللہ بیمار ہو جائیں اس بات پر یقین رکھیں اللہ کے حق کامت کہ اللہ ہمیں شفا دینے والا ہے اللہ تعالی ہم سب دے اے کار آئی کو تو صحیح نہیں فرمائے اکواڑا اللہ کلو الحمد للہ وبا امباب امام بدا محمد اللہ اور بہت سارے محدود برطنب صحیح فضر ابد اللہ جتنے ابا عبی اللہ تارہ سے روایت کیا کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی علیہ سراطام کے مسجد میں جیسے ہی دیکھے اتنے میں ایک شخص ہیں اور کپوشن لال کو بندہ من کا بڑا ہی آج اے بڑے بڑے گناہ جن گناہوں کی بنا پر انسان جہنم کا مستحیط پھیل آتا ہے وہ بڑے کباہ یعنی بڑے بڑے گناہ کیا ہیں ندی سامنے میاں سنتے ہیں گناہ کبیرہ کے بارے میں پہنچتے ہو تین گناہ بڑے بڑے گناہوں میں سے کبی گناہوں میں بھی بڑے گناہ ہیں نمبر ایک آج بنائے ان اللہ کرنا یہ سب سے بڑا گنا ہے جو انسان کو جہنم میں لے لگانے کا ذریعہ بنا کرتا ہے نمبر دو آپ نے ساتھ گھمایا وہ کیا اللہ اللہ کی رحمت سے مایو سونا میرے بھائیوں اللہ اور ہم الحمدین کی سے سے اللہ کی رحمت سے مارنا شر ہوئے ایسا کہیں نا فیلڈ ہے یہ بھی بنا ہے کبھی رہے آپ سمجھتے تھے مہار ہے اور اللہ کے سے تیری چیز مہار نہیں اللہ جب بھی چاہے آپ کے دے دے اور جب بھی چاہے آپ کو صفح دے اور جب بھی چاہے اللہ تارہ ماروس نہیں ہونا چاہیے اللہ نے فرمایا سب سے چہرہ سنا ہے نمبر دو، دو اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا ہے نمبر تین اگر مال اب الگاہ کے اللہ کے عذاب سے بے بات ہو جانا آپ نماز پھوڑیں ہفتے میں ایک دن مسجد میں آئے شما کے وقت اور صرف کئی پیار بھی نہ ہو ہم نے ہفتے بھر نماز چھوڑی ہے نہ آرام کام کیا ہے کوئی انسان ہو اللہ کر اور اللہ سارا ہمارے دو سے نہ بھی کر دے ہزاروں ان انسان گناہوں سے بے بات ہوتا ہے اور وہ گلازین کا سرما ہے وَلَا کہ انسان گنا پر گناہ کرتا جائے برائیوں کو بلائیاں کرتا جائے اللہ سے سون کی نا فرمانیاں کرے حکومت اللہ کو کرتا ہے اور کبھی اس کے دل میں اللہ کا آزان اللہ کا خوف اپنا تعلق ختم کر لینا نمبر تین کو ملنا اللہ کے آپ سے بے باب کو جانا ہمارا کہتے ہیں جو گنا ہے کبھی رام بڑے لڑکے سے گنا ہے نمبر ایک اللہ اللہ کے اللہ تعالیٰ کے پاس کسی کو شریف کرنا دولہ اللہ. اللہ کے آزاد سے بے فکر ہو جانا نمبر تین وہ اللہ. اللہ کی رحمت سے معروف ہو جانا اور نمبر چار وہ اللہ رب العالمین کی مہربانی سے گنا امید ان اور انیس کو ختم کر دینا یہ بہترین گنا ہے میرے حمل اللہ. اللہ رب العالمین سے انسان کا رشتہ اس وقت زیادہ مضبوط دو تین سے انسان کا رشتہ بڑا اللہ تعالیٰ سے مضبوط ہوتا ہے انسان ہر ہر لمحہ اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھے دیکھی سی اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھنے کو بہترین عبادت قرار دی گئی ہے سنے سی بھی کروائے اللہ تعالیٰ نے حدوز کرائی ہے اللہ نے فرمایا ان حسن عبادا اے رے اللہ کے پاس یہ بہترین عبادت اے رہی ہے میرے فیملی فیطان یہ چاہتا ہے آپ کا رشتہ ناکارا سے توڑے تو پہلی چیز نہیں ہے جس سے انسان کا رشتہ اللہ تعالیٰ سے بڑا مضبوط ہوتا ہے نمبر ایک ہمیشہ اللہ رب العازم کی رحمت کی امید کرنا آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف آپ اردو کرتے رہیں گے آپ کے آواز نہیں ملے آپ کے تحت نہیں رہیں گے آپ آواز آپ کی مار ہیں آپ صحت کی امید اللہ تعالیٰ کے رکھے آپ کے اعتماد سے پریشان ہے پریشانی ہے لیکن ہم کوشش کریں اور اللہ تعالیٰ سے امید رکھے اللہ کسی نہ کسی بھی آئے گا اور ہماری پریشانی کو دور کر دے گا آئے یہ ہوگا اگر اللہ کی اچھی رکھیں گے ہر وقت اللہ تعالیٰ مطلب آپ رو ہوتے رہیں گے اور اگر آپ نے اللہ رین سے مایوسی کا اظہار کیا اور اللہ تعالیٰ کے متعلق اچھا بیمار آپ نے نہ رکھا تو آپ اللہ تعالیٰ دور ہوتے جائیں گے نو بڑے انسان کے دل میں اگر اللہ تعالیٰ کا سزا دینے والا ہے جب ایک برے دار کے دل میں اللہ تعالیٰ کے عذاب کا اللہ کے شہر تھا اللہ اگر کنن اگر محل کی فکر ہوگی تو ہمیشہ برے دار استفار کرے گا اگر انسان بے بات ہو جائے اللہ کے حضابی رہے تو انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے نہ ہوتا ہے نہ تو استفاق کرتا ہے اسی لیے ان دونوں چیزوں کو گناہ قبیرہ کرا دیا گیا یہ دونوں چیزیں انسان کو اللہ تارہ سے دور کر دیتی ہیں اسلام یہ کہتا ہے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھو اسلام کا تکانڈا یہ ہے ہمیشہ اللہ تعالیٰ آواز سے اللہ رب کی تکڑ سے اور اللہ رب ملازمین سے آواز پے کرتے رہے یہ دونوں کے تک ہمارے اندر ہے ایک انسان کا تعلق اللہ رب عالدین سے جڑا ہوا کرتا ہے ذرا سوچوں قرآن کہا کہ دو چار اثار ہیں جن میں ایک کسابے اللہ آپ ہمارا جانتے ہیں یوسف الحت استعلام کے بھائیوں نے یوسف کو کنویں میں ڈال دیا اور آنے کے بعد کہا اپنے باپ یاسوب سے دیریا لے گیا ایک عرصہ گزر گیا بڑے ہوئے جوان ہوئے جیل گئے لیکن یہاں پہ اللہ رب العظین نے کوئی مہینہ دل نہیں کیا کہ یا کو بے فکر ہو تمہیں بچہ زندہ ہے صحیح ساری دنیا ہمارے سو گئی لیکن یاطنا برے سے آپ نام کیا کہتی ہے یاد نہیں اطح سو نیوں وے حصو میرا اے میرے بھائی اے میرے دیکھ اے جاؤ یوسف اور اس کے بھائی پہ جوں دے سال گزر گئے ہیں لیکن میں رب کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں میرے رب میرے بیٹے بہت سے ضرور ملائے گا سونی یا سو روح روہنگا میرے دیکھو جاؤ کرو یوسف کو میرا ڈھونڈو اے یوسف کو ڈھونڈو ہمارا یوسف میں ضرور ملے گا اللہ سے سورجہ کرے گا میرے پیارے دیکھو لا کے اصو نر اللہ کی رحمت سے بارے نہ ہو یوسف کے میرے سے اللہ رب سے رحمت سے مایوس ہونے والے کافی ہوا کرتے ہیں موبی تمہیں دماغ کی رحمت سے امید بنائے گا اسی لیے فرمایا نویار ہیں دو بندے سب سے آخر میں جن کو اللہ جنگل میں داخل کرے گا اور بندے ہیں جہنمے چننا رہے ہیں چیز رہے ہیں شور مٹا رہے ہیں اللہ مجھے نکال رہے یہاں سچی اللہ دیکھ رہا ہے سن رہا ہے لیکن اللہ نکالتا نہیں جہنم کا گھر ہوگا دیکھا تم دور جہنگم یہ چیز پتار کر اے صبر نہ کر سکا آخرکار کے سامنے آیا اللہ دو بندی اتنی چیز رہی رہے تھے وہ بہت تنگائے اللہ اس ان کی سزا ان کی چیز پتھر ان کا رونا اور آپ بھی پتا رہے ہیں اور میں صبر نہیں کر سکتا اللہ ان کو رحم نہیں کہیں گے اللہ کا رحمت تو دونوں کو پکڑ کے ڈاؤ دونوں انسان ہو گئے اور لوگوں کے سامنے لا کھڑے کیے گئے اللہ فرماتے ہیں تو ہی چند سو بتا رہا ہوں جو ہم بنا رکھا ہے جہاں نم ایک کہتا ہے بڑے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس لیے بے فکری ہوں کہیں تیری رحمت جو سنائے گی کہیں پر ہم گے اللہ بہت فکری ہوں اب بچاؤ کرنے کی تازت نہیں ہماری آئی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ اب دونوں دنیا میں تو رب نہیں دیکھے تو وہاں نہ فرمائی کیے تو تک جہنم میں جلنا پڑا اور کہیں آپ سامنے اگر انکار کر دوں گا تو پتا نہیں رہ کتنا ناراض ہو جائے گا نبی میں ریس آسمر اب دیکھو اپنی اپنی دے اسی میں سمجھتے ہیں کہ واپس جاؤ اللہ سنگرنا سے دے دوس کچھ دور جہاں کر کے روپئے کھڑا ہو ہوتا ہے تم جاؤ جہانگ میں میں تو نہیں جاؤں گا اللہ حسن، یہ اللہ، ہمیشہ اللہ دنیا کی زندگی سے لے کر کے اسکول نے فرمایا اللہ سمے بھائی اچھا تمام آپ کو کہتے ہیں اب میں سے نہیں جا سکتا تم جاؤ پر دنیا میں اللہ تحمائی کر کے بھگت رہے ہیں ہم کو جا رہے وہ بے چارا گیا بالکل جہانگنگ کے دروازے پر پہنچ گیا دونوں کے دو چند ایک کچھ ڈر گیا اور کھڑا ہو گیا اور دوسرا جہانگنگ کا کھڑا جا رہا جہان نگ کے دروازے پر پہنچا انہوں کے اس کے ساتھ دونوں کو واپس لاؤ اب دونوں لا کر کے پھر کھڑے کیے گئے انہ تارا اس سے پوچھتے ہی جو سیدھا چڑھا جا رہا تھا میں نے میاں تم سے واپس چلے جا رہے جہان جا رہے تھے اللہ پالا دنیا کے بھی جہنت سے نیند لے کر کے تو نکالا تو, نکالا تو کی میں سوچا کہ اب تو دان سے نجات پا گئے لیکن آپ پھر دوبارہ لوٹا رہے تھے تو میں نے سوچا رب کی بات مانگ لینے ہی میں بھلائی ہے دوبارہ پھر چڑھے گا چلا اب اللہ ہو گئے اچھا اس کا یہ تھا کہنا میں لیکن ہمارا یہ قرار نہیں آسکت ہو گیا دوبارہ نقصان دیا تو فرق ہو گیا تھا خراب ہو گیا سوچتا ہوا کہ رب کی رحمت کا ٹکاوا نہیں کہ جس کو ایک مقبرہ جہنم منتری کہا گئے دوبارہ پھر کے میں نکالے اللہ دونوں نے جواب دیا میں میرے پاس سرما کے رو سے ذرا دوست میں آئی اللہ نے سمجھایا ایسا کرو جاؤ تمہارے ہت میں اور تمہارے دوست کی بنا پر ہم نے ان دونوں کو جنت میں ساتھ میں ایک ہی جگہ داخل کر دیا انسان گھر کے بن اللہ تعالیٰ سے ہت میں رکھے شاہ آتی ہیں آفتیں آتی ہی. تھیں مشکلات آتی تھیں آپ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھیں خرچے تیمراہی ملار بورے ہو گئے ہیں اور آپ نہیں مل رہی لڑکا نہیں مل رہا ہے پریشان ہار ہے یہاں تک کلین اور تیل دنیا دنیاوانوں کو نہیں ہے لیکن امراحیم تھا اور بہت ہوتے نہیں ہے بڑھ رہے وہ بیوی ختم ہو چکی ہے اور آپ کے نایک نہیں لیکن اللہ کی رحمت بچے ناجوک نہیں تو اگر چاہے گا تو اسی بھاپے میں ہماری بیوی سب کو دیکھا سکتا آپ کا رکھے جب پرشتے آئے تو ابراہیم ارے کسی نے سارے بیٹے ہو اس بڑھاپے میں بیٹھے گی اور نے کہا بس کرنا کرافے اللہ کے ہم نے بات دیکھے کی تم میرا رسوا تین آپ ندی ہو بڑے پہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونا چاہے اللہ ہو اکبر اللہ کیا جوانی بڑھاپے میں دیکھا کی طاقت سنگ رکھا آپ نے مانگا اللہ تعالیٰ آپ کو مانگنا سنو اے اللہ تعالیٰ نے آپ دیکھے تھی میں سارا سنائی ادھر ہم خریدا چاہتے ہیں ارے پروش کو میں اللہ <سؤال> ہوں اللہ تعالی رحمت سے مایوس ہونا دوبراہ پسند ہوتا ہے کسی بیمار امارنے کا طریقہ نہیں پورا کرنا اللہ تعالیٰ کی دعا کروں ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمتوں سے انیس لگانے والا بنائے اللہ <سؤال> تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو بیمار ہو آپ ہوں بچہ ہو بیوی ہو اور آپ ہو کوئی بھی بیماری ہو آپ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو بچہ اور آپ دعا مانگتے ہیں اتنا مانگتے ہیں کہ بات بار کو ملا چاہے اللہ تعالیٰ کی جانب سرشتے ساتھ ہوتے ہیں اے اللہ ہمیں اندے نے ایک سطح دعا مانگی اور تم نے اس کو دے دیا اور یہ چاہ رہا آج ہی زندگی گزر نہیں مانگتے ہوئے ابھی سکار نے اس کو نہیں دیا اللہ تعالیٰ کرنا میرا مانگ رہا ہے تم نہیں جانتے اس کا ماگنا مجھے اتنا اچھا لگ رہا ہے تو کہیں مانگنے دے مانگنے دے اگر اس کو بھی دے دوں گا تو ماگنا چھوڑ دے گا ہمارا کہ رحمت کے رکھو کوئی اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے مایوسی نہ ہو ہر انسان کا درست کر دے اور جو ہے اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا اور اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ان تینوں بدترین گناہوں سے ہم تمام ساتھیوں سے محفوظ رکھ لے اور یہ تینوں گناہ ہمارے ہم نے بتا دیا کہ ان تینوں گنا اپنے بتا تو ہمارا اللہ زیادہ ہمیشہ ہمارے جن تک مضبوط رہا اگر ہم نے سرک سیا روپا اگر ہم نے اللہ کی رحمت سے مایوسی کی رب سے ہمارا کام ختم ہو گیا ہمارے گھر ہو گئے اللہ سارا جو ہماری سبجو تھی سیدان کو ختم کر کے کلو طور پر رب سے ہمیں الگ کر دیا اور جو ہم سے الگ ہو گیا حدیث سے کچھ سی ہے جو ہم یہ بھارا دن ہمارے بیماروں کے سیکار کے لیے تھا فرما ہمیں جو مجبور ہے ان کے قرض کو ادا دیں جو بیمار ہے سوکھا کے لیے تھا فرما جو بوڑھے بھٹ کے اللہ کرم کو ہدایت میں لگا دے جوڑے سکھ نہیں اللہ کے محمود محدود اور وہ سندر بنا دے یہ حرام جو غربت پہ شام ان کی قدر محبت اور ان کے دے دے. دن دن ہم کی پریشانی کو دور کر گئی یہ ہرانگی پوری دنیا کے مسلمانے کو امن امان جس ملک میں ہم رہتے ہیں وہاں پہ استعمال شیخ خلیفہ ان کے ساتھیوں کو اللہ تعالی امن امان اور صحت آپ کا پتا ہر بڑا محدود رکھے اللہ کام میں استعمال کر لے اور اپنا ہر بڑا میں انہیں محسوس کر ہر آنے والی گھنٹہ اللہ تعالیٰ انہیں بتا لے اللہ ان سے وہ کام لے ملت کے لئے کاؤنٹ کھیلیں گے وطن کے لئے سب وبهر وقرأت اتامك اللهم جهات وطبوك له جسم امتك مليتك دينك قوضة وطنقل اصطان وطنقاه الله تعالى برسول مدى الخرماء اللحم كل الامنين والمسلمين والمسلمان عباد الله رحمكم الله ان من من من الله يعمر بالأجر والإحساس والتارج القردى وينهاء من البهشان والمنفر والبسر يهدكم العلم ترقل واضفر الله قولكم ودعوه يستجبلكم وذكروا الله تعالى اثبت <تصفيق>